مخارج کر گئی کتاب و شرکت پورے تکرار کا تفصیل مالک معلق فل دی باقی اللہ اللہ تقریباً دا. ظلم غذب بغیر حق اخذ دا حق دا بغیر بغیر رکھنا یہ استلاح علی حق غیر استلاح غلبہ با حق بغیر بانی بمحصود ترجمینا بیان الزم المظالم بیان الزم الغزب جدا سبب دا سزا کے داخل اکتر دیو اللہ سزا دی نغاسبنا مضامی دا ظالمنا وقیق قول اللہ تعالیٰ فزم دا و دا غزب دا دا اللہ ہے ظالم خوشالیوں ظالمان ان دیر پر آزاد داغرت تو اللہ اور طاقت کا عذاب ور کے اذن کا ظالم بدلے کسی پر چرچے تنو سبع کفار واخدا اور دارنگی مسلمانوں علی ظالمان حرم ہیں جی جنن مسرت رواح نور ظالم اللہ کا فضلا کہ دیکھ ظلم کہیں انما الاخر دنیا میں تاخذ جنفاہ مت ذینا جنق نیر ہو ذہن یہ وقت پیش لاگنا سرہ تکو نے جداون و نظر دی بالکل خالی گئی اور مانا بخاری و کو خدا تمنا پوری نظر اور نظر لگا دو نار دیوم دارن کے نیخ بوری ستر کے بدا کا مقام چا دے آگر منشہ رہا بلے مطمئنی نظر دوام اور کون کی فرنظر مرہا منظر دا خیمت تاہدار گی مسرین محلوم زکی مسرین علیہ دا عمر قرآدی اگر کم طرف دعوت فرگی کی چہر ٹوٹو برو شوخو خوب و ذرہ دا الحنم ارزللہ دعوت دا تاہندے ہوئی اباکتاہ جاہے مزارین وضیات اجنال جاہم سن دائمات اجنال مہاد اجنال حقوقرت کے بعد اب ہم حقوق کے بداغ مظالم من ج بالاخلاص مینان دور تجانم دو نا بابی خوبوری ودی و تخلیس بده مینان تیگی مند کفر و منافقین تموزو میکن تر تین بیان جنت و نار باند پیشی پہ خپل بان چغل کو ماوین ده جنت او نار کله ظالمی کی ذا کتاب کل ترازا او کل تیر عالم نار دا او کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی مشور دا غیر دا بیا خو صراطین تو پیشی ذرا دین کی ذکر لب ذرین ثابت اباد گئی جدا کے ترا دادہ تہ جمر امام اوپر سے بھی دادو سے ذکر گئے جہالا یوب جن ترا دادہ مکارفہ یاد اندازہ بلمطول خلق پوری ہوئی جی سوا وہ جو جماعتوں نہ جوہا جماعت کتاب جی جنت تبری زمانہ کی حالت وہ باغ ہو کہ وہ رز قیامت پای علق دون رات با جہاں تو گورا نہیں کا کو باغ کی ملاقاتیں دی کہ مومنین دی پانچ ساتھی ان کو مومن مخلصین دی طور با مزدش کی گئی ملاقاتین پر غور وریشی کو پار وریشی دار جہل مومنات جا رہی خسرت گناسیات راغنے کو سیاد وانے والا ارادت معافی نہیں کری alumnos دی اذاگر جی نلاسی کی نہ صرف اعمال مناف کے ثواب ہیں ان سے اعاظ من الله اذا گا بھی کوبان پوری رب میں سو بھی کن تین بین الجنت اس بار زادت جو کوبان چاہے گا جنات او نار درمیان کے لیے فتاسون مزارما اور بھی کوتبدلہ حقوق واہ بکری حقوقارم حقوقباد مراد کہنا تو میں جانت کی گئی ناؤ چاہ رہی استغرات اور بال او میں نہیں رہے واہ بکری دیوبند نہ بدلا مساوات کم حقوق کا بیرو فدایا اگر مزارے محقوق شدیدو بلبالیو و دنیا کی نو ثواب لوک رش کی چری ایو بے اوان حافظ و بلحق تیر مسایو کو جخلاص میں مسرا تضیو مزارے بلبالان زیاد تو رجکم ملزمہ زیاد رباغان دارے فیوز حسنات حسنات و باقی شکو حسنات رووانے سے کہ بے قابلت تو جنت نہیں رتقافن ماران دارا یہ عمر مان رہے ہو کہ جن کچھ رہو مساویت کے سوچو برابر نہیں ہو سکتا تو دیو ہکو جاتو مل معنی بے بنیادے پے حسنات میں کم حسنات پادجو داغن باب رضی جنت کا مکابلہ تو حسناتو سندے تناسب درجات نہ اگر چاہ حسنات بالجیت تر چاہ بک رضیبا جنت کا مطابق تو درجو حتی اذا مانوکو اوزیبو اید حقوقنا جنت دے دی فریتان ندے تو چیدی پاک لیشی اور سفاک لیشی دی حقوقنا سیادنا ساپ شیبیل کو ازنا لہم بیدخور جنتی بیماتنا مطابق الحسنات مطابق دو درجات دو حسنات مانی چیچاہ حسنات داگے مطابق پولا بنگلو اور دولیش آنگی دو بزید اجازت کو پرشدی سے فتحورت جانت صلاح نبیر اسلامی فواللذی نفس محمد بیدی لآخذوهم بمسکر بی جو پچھنات کے ازیاد خفے جاندن کے بھی دار مسکرنہ شب دنیا کے بھلک دنیا کے فرکور شروع کرے دے لار قصے و تماظمی دروازے و تماظمی دچارتو بھلکی زمان کھم دے دروازے کھم دے نتاکنی نماز جانت کو خفے جاری انچاتو بھلکوز نہیں چھے بھی چھے بنگل کم جہان جن سارا جنا دو سافل بنگڑا بک تیز نہیں داغ نمس بجنی آئی کر